اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس الهي الناس من وحر الخناس الذي يوصرس في صدور الناس نل جی وند سرس تیسرے بارے کے آخری سورت ہے اور یہ سورہ مبارکہ بھی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اور با صحیح ترین روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا لیکن بعض مفسرین نے ان دونوں صورتوں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی اہمیت کو بیان فرما کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل کیا جہاں آپ کے مخالفت انتہائی عروج پہ تھی لیکن مدینہ منورہ میں جب آپ نے ہجرت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر اس کو پھر ناظر فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کا پڑھنا اپنا معمول اور وظیفہ بنا لیں اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوچے آیتیں بیس کریمات اور قناص حروف ہیں اس کا شانی نزول اور پس منظر وہی ہے جو سورہ فلح کا ہے حضرت عائش رضی اللہ تعالی تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کے معمولات میں سے یہ تھا کہ عشا کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد اپنے بستر پہ تشریف لاتے اور جلد سونے کی کوشش فرماتے تاکہ رات کے وقت بآسانی با صلاح تحجد کے لیے اٹھا جا سکے آپ وسلم اپنے بستر پہ تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھتے اور ان دعاؤں میں لوگوں کے ہدایت کے لیے بھی دعائیں شامل تھیں اور شریر لوگوں کے شر سے پناہ کے لیے بھی دعائیں تھیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق اور ناس کو ناز فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دعاؤں کو موقوف فرما دیا اور ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے بستر کے تشریف سے جا کر بیٹھ جاتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح جوڑ لیتے جس طرح دعا کے لیے جوڑا جاتا ہے پھر علیہ وسلم سورے فلاح پڑھتے سورہ ناس پڑھتے اور دونوں ہاتھوں پہ پونک مار لیتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر سے لے کر پاؤں تک جہاں تک جسم کے حصوں کے تک ہاتھ پہنچ سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوری وجود پر اپنے ہاتھوں کو لیتے تھے یہاں تک کہ حضور علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے آپ میں اتنی نقاہت اور کمزوری آ کہ آپ اپنے ہاتھوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ عائشہ آپ یہ سورجیں پڑھ کر کے ہاتھوں پہ نم کرو اور میرے جسم تک تھے رکو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی کیا اہمیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس سورہ مبارکہ میں تین باتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے ایک یہ کہ یہ یوں دعا کرو کہ اے اللہ ہم تو اس سے لوگوں کے شر سے بنا مانگتے ہیں اس لیے کہ تو ہی سارے لوگوں کا رب ہے تو ہی سب کا بادشاہ ہے تو ہی سب کا حق ہی معبود ہے اور ان لوگوں کے اس شر سے جو وسوسوں کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں برے خیالات چاہے وہ لوگ ہوں جن کے دنوں میں یہ برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جب ان خیالات کو وسوسوں کو عملی جمع پہنایا جائے تو پھر وہ ایک جرمی گناہ کی صورت اختیار کر, کر لیتا ہے یا پھر وہ چپ رہنے والے شیطان کے شرحوں کے جو نظروں سے تو چپ رہتا ہے لیکن پسے پرد رہ کر وہ لوگوں کے دلوں میں برے خیالات رکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں کہ وہ ان کے خلاف وہ عملی اقدامات کریں جو کچھ شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے لوگوں کی شرط سازشوں اور حسد سے تنا ماننے کی تاکید اور تقسیم کی گئی ہے چنانچہ شہر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قل اللہ علیہ وسلم میں بنا مانگتا ہوں بے الناس انسانوں کے رب کے ملک الناس انسانوں کے بادشاہ الہ الناس لوگوں کے حقیقی معبود میں ان کے بنا مانگتا ہوں من شر وسو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے شخص اللہ دسو فی صدور الناس جو وسوسے سے ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں یعنی لوگوں کے دلوں میں خواہ وہ وصو سے ڈالنے والے محنت جنت وہ جنات میں سے ہو ورناس یا انسانوں میں سے ہو اس لیے کہ یہ وسو سے ڈالنے والے نظر نہ آنے والے شیطان بھی ہو سکتے ہیں اور اس نظر نہ آنے والے شیطان کے رائے عمل پہ چلنے والے اس کے حوالے بھی ہو سکتے ہیں اللہ دوبارک اطالعہ ہر مسلمان کو ہر حاصل کے اور خماس کے شخص سے پناہ اور حفاظت عطا فرمائے یہاں پہ ہمارا پرانی مجید اللہ کا شکر ہے تقریباً چار مہینے کے عرصے میں پوری تفصیل کے ریکارڈ تصویر کے ساتھ قرآن مسجد کا ریکارڈنگ مکمل ہوا اللہ ہمیں استعمل کرنے کی توفیز مسیح فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا جو کچھ ہم نے پڑھا جو کچھ ہم نے پڑھایا اس کے پڑھنے پڑھانے اور اس کو سمجھنے میں ہم سے جو کوتا ہو گئی ہے ہم ان اور کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں ہمارے ان کو کو معاف فرما دیں اور ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے اور ریکارڈنگ کو ہمارے تمام معاونین ہمارے والدین ہمارے اساتذہ اور تمام مسلمانوں کے لیے دنیا اور آفرت میں نجات کا اور قیامت اور دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بنا دیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سمیت ہر مخلص کلوں کو مسلمان کے تمام ترخاجات کو پورا فرمائیں وآخر تهضانا أن الحمد لله رب العالمين